تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بنوا ہے وہ اللہ جس نے اسمان اور ضمے پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کینی سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا